حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لما افتتی ہیبرو جب خیبر فتح ہو گیا تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ نصف عرض خیبر کو تو آپ نے مجاہدین میں تقسیم کر دیا تھا اس میں سے خمس نکال کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا تھا اور نصف ارد سیبر کو باقی رکھا تھا تو سعلت یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم الا امر خارا جینا یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ انہیں گلا وطن نہ کریں بلکہ یوقر انہیں برقرار رکھیں رہنے دیں اس جگ پر کہ وہ اسض خیبر کی پیداوار میں سے نصف پر کام کریں گے کھیتی اور باغبانی کریں گے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو فرصت بھی نہیں نہ تجربہ ہے اور ہمیں کاشت کرنے کا اور باغبانی کا تجربہ ہے تو آپ ہمیں یہی رہنے دیں جو کچھ پیداوار ہوگی اس کا آدھا جو ہے آپ کو دیں گے آدھا ہم لے لیں گے یہ تھا مقصد یہود نے اللہ کے رسول شاسن سے درخواست کی کہ انہیں جلاوطن وطن نہ کریں بلکہ ان کو برقرار رکھیں اس شرط کے اوپر کہ وہ محنت کریں گے زمینوں میں محنت کریں گے ان زمینوں کی آدھی پیداوار پر تو اللہ کے رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوپر رکم اللہ کا پیا میں اس شرط پر تمہیں برقرار رکھتا ہوں اس زمین میں ماس جب تک ہم چاہیں گے اسی کا حوالہ اوپر والے حدیث میں حضرت عمر نے دیا تھا آپ نشچر لگے تھے کہ جب تک چاہیں گے چچا ملک کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں نکال دیں گے فکانو الزال وہ لوگ اسی سڑک پر رہے آپ کے زمانے میں بھی اور ابو بکر کے زمانے میں بھی و کان تمرو یوکسم السمانی مل نصف خیبر اور نسف خیبر کی کھجوروں کو تقسیم کیا جاتا تھا حصص کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آپ خز رسلخنسا اور اللہ کے وسلم بھی اس میں سے خمس لیتے تھے یہ <تصح> نصف خیبر سے کون مراد ہے جو مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ نصف خیبر نصف ارض خیبر کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا تھا وہ تو ان کی ملک ہو گئی اب یہ جو باقی رکھا تھا نصف خیبر اس کی پیداوار کے بارے میں فرماتے ہیں وقان رس عم کلا اندراطن من ازواج ہی من خمسی مین اطا وسطن تمرن وسری نسن من شہری اور اللہ کے رسول علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے ہر بیوی بی کو کھانے کے لیے دیا کرتے تھے خمس میں سے سو وسط کھجورے اور بیس وسط پچھلے سفے پر نیچے روایت آئی ہے اس میں اسی وسق کا ذکر ہے کہ اسی وسق کجوریں دیتے تھے تو یہ اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ تو پیداوار پر ہے یہ تو پیداوار پر ہے بھئی اگر مان لو سو کوئنٹل کجوریں پیدا ہوئی تو آپ کو کتنا ملا خون بیس کوئنٹل اور اگر ڈیڑھ سو اگر ڈیڑھ سو کوئنٹل پیدا ہوئے تو کتنا ملے گا تیس کوئنٹل تو جتنا ملتا تھا اس اسی حساب سے زیادہ کم ملے تو اسی زیادہ ملے تو سو کر دیا یا یہ بھی ہوتا تھا کہ پہلے اسی وسک دیا کرتے تھے لیکن بعد میں آپ نے محسوس کیا کہ یہ ناکافی ہے تو بڑھا دیا آپ نے سو وسک کر دیا فَلَمَّا اراد عمر اِخْرَاجَ الْيَهُودِ کو جب حضرت عمر نے ارادہ کیا یہود کو خیبر سے نکالنے کا ارسلا الا ازواج النبی صاحم تو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا فقال العں اور ان سے کہا من احب من کنہ ان اقسم الحا نخلن بکھر سیا نطا و تم میں سے جو چاہے کہ میں اس کو سو وسخ کے بقد کھجور کے درخت دے دوں مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر ایک کو سو وسخ کھجوریں دیا کرتے تھے تو ایک اندازہ کر کے کہ کتنے درخت سے سو وسط کھجوریں حاصل ہوں گی اتنے درخت تمہیں دے دیں اتنے درخت تمہیں دے دیں اور تمہیں سے جو یہ چاہے کہ آشاسن جس طرح ہر سال دیا کرتے تھے پیداوار میں سے سو وسط کھجور بیس وسط جو اسی طرح ہم دیتے رہیں تم میں سے جو پسند کرے اس بات کو کہ میں اس کو سو وسط کھجوروں کے بقدر درخت دے دوں ہو جائے اس کے لیے ان درختوں کی اصل بھی اور ان کی زمین بھی اور ان کے سیچنے کا پانی بھی یعنی زمین سمیت درخت اس کو مل جائیں گے وہ اتنے زمین کی مالک ہے مان لو کہ سو وسط کھجوریں جو ہے بیس درختوں سے حاصل ہوتی ہیں اور وہ بیس درخت جو ہے اتنی جگہ میں ہوتے ہیں تو اتنی زمین کا بھی وہ مالک وہ مینت در مدراتوں خر سے اسرینا اور اسی طریقے سے کھیت میں سے بیس وسک کے بقد تو اگر ایسا چاہے پالنا تو ہم ایسا کریں گے امن احبا اناضلہ الزی اللہ بلخمس اور جو یہ چاہے کہ ہم اس کے لیے الگ کر دیا کریں خمس میں سے جس طرح وہ ہے پالنا تو ہم ایسا بھی کرنے کو تیار ہے تو بعض ازواج متحرات نے تو یہ کہا کہ کون جائے گا کھیتی کرنے کون جائے گا درخت کو پانی دینے کے لیے ہمیں درخت اور زمین نہیں چاہیے بلکہ پیداوار میں سے جتنا آپ ہمیں دیا کرتے تھے اتنا وسف دے دیا کریں اور بعد نے یہ چاہا کہ ٹھیک ہے ہمیں اتنے درخت اور اتنی زمین دے دی جائے اتنے درخت دے دیے جائیں جن سے سو سخت کھجوریں عام طور سے حاصل ہوتی ہیں اور اتنی زمین دے دی جائے جس میں سے بیس و سق جو پیدا ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بھی انہی ادوار میں سے ہیں جنہوں نے درخت اور زمین کو لینا اختیار کیا <تصفح> حضرت انت ان مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی اسب نہا انوطن تو ہم نے خیبر کو پایا کا یعنی قتال کے ذریعے فجومی اسبیو سے قیدی جمع کیے گئے اور ان قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی تھی جو پہلے دہرا کلبیر کو ملی تھی پھر آپ نے ان سے لے لیا تھا چلیے <سؤال> اللہ کے رسول سعد نے خیبر یعنی ارض خیبر کو ارض خیبر کے دو نصف کیے نسبند لینوا وحاجتی نصف تو اپنے ضروریات کے لیے وہ نسبند بین المسلم اور نصف کو تقسیم کر دیا مسلمانوں یعنی مجاہدین کے درمیان سما بین الا سمانتا آچارا سہمن اس نس ارض خیبر کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا اٹھارہ حصوں پر اس لیے کہ کل مجاہدین پندرہ سو تھے ان میں سے بارہ سو پیدل تھے اور تین سو گھڑ سوار تھے اور پہلے بھی آدیش گزر چکے لاج علی شاہ من ولیل پارسی شاہمان پا کے لیے ایک حصہ تو بارہ سو ہے تو بارہ حصے ہو گئے اور گھڑ سوار کے لیے دو حصے تو جب تین سو گھڑ سوار ہیں تو تین دہ حصے ان کے لیے ایک حصہ جو ہے سو آدمیوں کے لیے ہوا کرتا تھا سمجھے نا तो बारह और छह अठारह हो गए नहीं हो गए बारह सौ प्याजापा एक हिस्सा सौ आदमी के लिए होता था तो बारह हिस्से ये हो गए और तीन सौ घुड़सवार थे और घुड़सवार का डबल हिस्सा है तो तीन गुना छह तो इस तरीके से बारह छह अट्ठारह हो जाते हैं पढ़िए اوپر کی روایت میں تھا کہ اٹھارہ حصے کیے اور یہاں ہے چھتیس حصے کیے دونوں میں کوئی تعارف نہیں چھتیس حصے کیے پورے ارض خیبر کے اور اٹھارہ حصے کیے نصف ارض خیبر کو جسے مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنا تھا سمجھ گئے نا تو چھتیس کا نصف کتنا ہوتا ہے اٹھارہ دفعہ تارو سمجھ میں آیا نہیں جس روایت میں چھتیس سے کرنے کا ہے تو اس سے مراد پورے ارض خیبر اور جس روایت میں اٹھارہ سیام کرنے کا ہے تو اس سے مراد نصف عرض خیبر کے اٹھارہ سیام اس نصف عرض خیبر کے اٹھارہ سیام جسے مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنا تھا لما افا اللہ علا نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر دلایا کساماہ الاسی تصلاسی نسمن تو آپ نے اس کو چھتیس یام پر تقسیم کیا جامع کلو سامن ساہمن ہر شہم ہر حصہ سو حصوں پر مشتمل تھا ادالہ نسف لینی و ماں یا تو آپ نے آدھا تو الگ کر لیا اپنی ضروریات کے لیے اور ان وفود اور مہمانوں کے لیے جو آپ کے پاس آتے ہیں اس وہ نس کیا ہے اطہحا اور کطبہ یہ وہاں کے مختلف زمینوں کے نام ہے یہاں کے مختلف زمینوں کے نام ہے وما اجیزہ معما اور وہ زمینیں جو اطہحا اور کطعبہ سے ملحق ہیں وہ ادالہ نسفل آخر اور دوسرا نسف الگ کر لیا پکاسا بین اس کو مسلمانوں یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا وہ کون سی زمینیں ہیں اشقہ و نتا شخ اور نتا وما اجیزا ما اور وہ زمینیں جو ان دونوں سے ملحق ہیں وہ کان صحم و رسول اللہ صلاح سلم سیما اجیزہ معاہما اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ان زمینوں میں تھا جو ان دونوں سے ملحق ہے یاہیا ابن سعید بشیر ابن یسار سے کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نے بشیر ابن یسار نے نبی اکرم وسلم کے صحابہ میں سے چند افراد سے سنا انہوں نے کنہوں نے یعنی ان افراد صحابہ نے کہا کیا کہا اب اس کے بعد جو ہے بشیر نثار نے زرا حاضر حدیث یہی اوپر والی حدیث ذکر کی کہا نصف سیاہ مل مسلمین تو نصف ارض خیبر کو مسلمان غانمین کا حصہ ہوا وسحم و رسول اللہ صاحب وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ہوتے تھے نا شاہمن کا ساہمن غالمین یعنی مجاہدین کے ساتھ آمسہ جیسے اور مجاہدین کا حصہ لگتا تھا آپ کا بھی حصہ لگتا تھا اور اس کے علاوہ ہومس اور تیسرے مال سفی غنیمت میں سے جس چیز کو آپ پسند فرمائے لے لیں تو نس مسلمانوں کا حصہ اور اس کا حصہ تھا وہ اضا نسواں لل اور آدھا الگ کر لیا عام مسلمانوں کے لیے یعنی غیر مجاہدین کے لیے لما یون بہو منل عموری ان حاجات اور ضروریات کے لیے جو آپ کو پیش آتے ہیں پڑھیے <تصفح> اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پر غالب آئے تو اس کو چھتیس سیاح پر تقسیم کیا یعنی پورے عرب خیبر کو چھتیس سیام پر تقسیم کیا ہر حصہ سو حصوں پر مشتمل تھا جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اس کا نصف ہوا و عظال نصف ہاں لل مسلمین مسلمین سے مراد غانیمین ہیں. مسلمان مجاہدین کے لیے اور اللہ کے رسول شاہرم کے لیے اس کا آدھا ہوا اور باقی نس کو آپ نے الگ کر لیا فل وفود اور مہمانوں اور ضروریات کے لیے اور لوگوں کو پیش آنے والے حاجات کے لیے پڑھیے بسی دن میں یسار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شاہرم کو جب اللہ تعالی نے خیبر دلوا دیا مہا سم و سالا ن سہمن تو پورے خیبر کے پورے ارز خیبر کے چھتیس یاہام کیے سمجھے نا یہ کا قلط بتلایا یہ چھتیس یاہام جو ہے پوری زمین کے اور جہاں اس کا نصف اٹھارہ سیاام کا ذکر ہے اس سے مراد نصف ارض خیبر ہے جسے مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا تھا فا آزاد لل مسلمینا اچھا طرح اشرا سامن تو مسلمانوں کے لیے اس کا آدھا یعنی اٹھارہ سیاہام الگ کر لیے یجم کلو سامن می اقل ہر حصہ سو حصوں پر مشتمل تھا النبی صلی اللہ علّہ نبی علیہ السلام بھی ان, ان, ان کے ساتھ تھے لہو شاہمن کا شاہ نے احادی آپ کا بھی حصہ تھا جیسے ایک مسلمان کا حصہ ہوتا ہے وہی شاہمن کا شاہی و آزادہ رسول اللہ صاحب سامان سامن و <وَعَوشَّتر> اور لیا اللہ کے رسول صاحب اسلم نے اٹھارہ حصے جو کہ آدھا ہوتا ہے چھتیس کا اس لیے الگ کر لیا اپنی ضروریات کے لیے اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے ان کاموں کے لیے جو آپ کو پیش آتی تھی وہ کان اضال اور یہ نصف جو الگ کر لیا تھا یہ کون سے زمینیں ہیں اطے اطبہ اور سلالم اور اس کے طواب زمین ہیں پلما سارت الموالو بھی دن نبی وسلم المسرمی تو جب یہ اموال یعنی نصف ارض خیبر جس میں قابل کاشت زمینیں بھی تھیں اور باغات بھی تھے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے لم یکم لہم ام معلوم یکم تو ان مسلمانوں کے پاس مزدور نہیں تھے جو انہیں ان زمینوں میں محنت مشقت کرنے سے بچا سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا پا اور ان سے بٹائی کا معاملہ کر لیا کہ تم کاشٹ کرو باغبانی کرو کھیت اور باغ سے جو پیداوار حاصل ہو اس کا نصف تم لے لو اور نص ہمیں دے دو یہ ہے بٹائی کا معاملہ چلیے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ خدیبیہ سے واپسی پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور خیبر پر چڑھائی کا مشورہ دیا اور یہ پہلے اشارہ ہو چکا تھا کہ وہاں فتح حاصل ہوگی بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوگا اور وہ مال غنیمت اساب حدیبیہ ہی کو ملنا چاہیے اسی لیے آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی چلیں جو حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھے تو ان کی تعداد وہی تھی پندرہ سو بارہ سو پیازاپا اور تین سو فارس اور سوا سے خیبر سے جو بھی حاصل ہوا تو وہ صرف اہل حدیبیہ ہی کے درمیان یعنی غانمین ہی کے درمیان تقسیم کیا گیا جو اہل حدیبیہ تھے بس چند لوگوں کو جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے خاص مقصد سے ان کو بھی حصہ دیا مثلاً اصحاب سفینہ جو حبشہ سے پہنچے تھے اس وقت جب فتح ہو گئی تھی آپ نے ان کا بھی حصہ لگایا مجمع ابن یعقوب ابن مجمع ابن یزید انصاری کہتے ہیں کہ میں نے ابو یعقوب ابن مجمہ سے سنا جو مجھ سے بیان کرتے تھے اپنے چچا عبدالرحمان عزیز انصاری کے حوالے سے اور وہ اپنے چچا مجما ابن نے جاری انصاری سے اور وہ ان قر میں سے ایک تھے جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا تھا کارا انہوں نے بتایا کہ خصمت خیبر الدئی تھی ارض خیبر کو مراد نصف ارض خیبر کو تقسیم کیا گیا میں ہدیبیا والوں پر تو اس نس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ سیاحم پر تقسیم کیا اور لشکر پندرہ سو کا تھا تین سلاسوں میں فارسی ان میں تین سو گھڑ سوار تھے اب پندرہ میں سے تین سو گھڑ سوار جب نکل گئے تو پیدل کتنے رہے بارہ سو آتل فارسہ شاہ تو گڑ سوار کو دو دو حصہ دیا تو تین سو کا جو ہے چھ سو ہو گیا نہیں ہو گیا وہ آتل راجرا شاہ من اور پیازا پا کو ایک حصہ دیا تو بارہ چھ اٹھارہ پڑھی <تصفح> محمد ابن اسحاق زہری سے اور عبداللہ ابن ابی سے اور محمد ابن مسلمہ کے بعض اولاد سے روایت کرتے ہیں ان سب نے کہا بقیت بقیت ان خیبر بعض قلعے خیبر کے بعض قلعے تو فتح ہو گئے تھے اور خیبر والوں کے بعض قلعے باقی رہ گئے فتح ہونے سے بقیت بقیت خیبر یعنی خیبر کے کچھ قلعہ تو فتح ہو گئے تھے یہ کسی عبارت کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ جو عبارت ہے اس پر منطبق کرنے کے لیے جب بات فتح ہو گئے تو بعض باقی رہے نہیں اور جب بات باقی رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بات فتح ہو گئے تو خیبر کے کچھ قلعے تو پتہ ہو گئے تھے اور بقیت بقیت من خیبرہ اور خیبر والوں کے کچھ قلعے رہ گئے تھے پتہ ہونے سے فتح حسن تو جان بچانے کے لیے یہود ان بچے کچے قلعوں میں بند ہو گئے قلعہ نشین ہو گئے فسا علو رسول اللہ صب <سننن> انہوں نے سمجھ لیا کہ کب تک اسی طرح بند رہیں گے قلعہ کے اندر تھوڑے کھجور پر گرتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے تو باہر نکلنا ہی پڑے گا اور محاصرہ ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیما کی اہم کہ ان کے خون کی حفاظت کریں یعنی جان کی سلامتی دیں وہ یوسائی اور انہیں یہاں سے چلتا کر دیں کہ ہمیں جان کی سلامتی دیجیے اور ہمیں یہاں سے جان دیجیے نکال دیجیے کہیں اور چلے جائیں گے اللہ کے رسول صلی صاحب سے انہوں نے درخواست کی کہ انہیں جان کی سلامتی دیں اور یہاں سے ان کو چلتا کر دیں فا, فا آلہ آپ نے ایسا کیا ٹھیک ہے چلے جاؤ یہاں سے فا سام بدال کا فدق تو یہ بات فدق والوں نے سنی اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہاں سے پاری ہو کر ہم ہماری طرف آئیں گے تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی ایسا ہی معاملہ کر لیجئے فا نزلو اعلیٰ نصر تو اسی جیسی باتوں پر وہ لوگ ہی آ گئے اور جلا وطن ہو گیا فکانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص تو یہ فدق کی زمینیں خاص ہو گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں لنم یوجف علیہ وسعل ولا رکابن یا لم یوجف علیہ بھائی والا رکابن اس لیے کہ اس کے خاطر نہیں دوڑائے گئے گھوڑے اور نہ رکاب اور جو زمین بغیر قتال کے اور بغیر ایجاف خیل اور اضافے رکاب کے حاصل ہوتی تھی وہ مال فہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے آپ جیسا چاہیں اس میں تصرف فرمائیں ابن شاعد جوہری سے روایت ہے کہ سعید ابن مسیب نے ان کو بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے کچھ حصہ کو قاہر فتح کیا اور کچھ کو سلحان یہ اختلافی مسئلہ ہے عرض مقتوہ کی دو قسمیں ہیں عرض مقتوہ ان وطن یعنی جس کو لڑائی بڑائی سے حاصل کیا گیا ہو اور دوسرے ارض مقتوحا سلہن یعنی بغیر لڑائی بڑائی کے جو حاصل کی گئی ہو تو اس میں اختلاف ہے کہ خیبر جو ہے یہ مفتوحہ سلحن ہے یا مفتوحہ انوطن ہے بعد نے تو پورے ارض خیبر کو سلہن کہا اور بعد نے انوطن کہا اور بعد نے کہا کہ نسچ ارض خیبر کو تو انتن یعنی قاہرن فتح کیا گیا تو سے اسی کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا اس لیے کہ وہ غنیمت ہے اور غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوگی اور نصف ارض خیبر کو سلحان فتح کیا لڑائی بھڑائی کے بغیر تو وہ فہ ہے اس کو آپ نے تقسیم نہیں کیا روک لیا کار ابوداؤ ووری آرس ابن مسکین و انا شاہد ابوداؤد کہتے ہیں کہ حضرت الاستاذ استاد حارث ابن مسکین کے سامنے پڑھا گیا اور میں موجود تھا حارث ابن مسکین امام ابو ابوداؤد کے بھی استاد ہیں اور امام نسائی کے استاد ہیں یہ تعبیر عام طور سے امام نس ذکر کرتے ہیں جب حارث اتن مسکین سے کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو امام نسخ یہی کہتے ہیں کیا؟ علی کیاحارث اتن مسکین وانا شاید یہ نہیں کہتے کہ سم ات ابن مسکین یا حد دسنی الحار سم مسکین یہ نہیں کہتے اور اس کی وجہ ہے حارث ابن مسکین کو امام نس سے کچھ تقدر تھا سمجھے نا حارث ابن مسکین کو امام نس سے کچھ تقدر تھا تو یہ سامنے نہیں جاتے تھے کہیں بھرے مجمع میں کہیں ڈانٹ دے اور کہہ دے کہ بھاگ جاؤ تھے ہمارے یہاں اور رسوائی ہوگی نا تو یہ اپنا چپکے سے جا کے یہ کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور سنتے رہتے تھے ہم اور آپ ہوتے تو بائیکاٹ کر دیتے ان کا کہ دماغ خراب ہے لیکن نہیں پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے جاتے تھے سبق میں اور کہیں یہ کونے میں چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے سنتے رہتے تھے تو اس وجہ سے تاری عبارت پڑھتا تھا اس کو جو کچھ انہیں کہنا ہوتا کہتے اسی وجہ سے کہتے ہیں کیا کہ حارث ابن مسکین کے سامنے حدیث پڑھی گئی وانا آنا چلو امام نس اگر ایسا کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ حارث ابن مسکین ان سے کچھ بد دل تھے سمجھے نا تقدر تھا ان کو حاجی مسکین سے لیکن ابوداؤ سے بھی ناراض تھے یہ تو کہیں نہیں پڑھا گیا کہیں لکھا نہیں ہے تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ عالم بھی ثواب ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوستی نبھاتے ہو کہ وہ کونے میں بیٹھتے ہیں تو ہم بھی کونے میں بیٹھے موبائل وغیرہ لیے ہوں گے تو آپ اداؤ کہتے ہیں کہ حادث ابن مسکین کے سامنے حدیث پڑھی گئی وہ آنا شاید اور میں موجود تھا پڑھنے والے نے کیا پڑھا پڑھنے والے نے پڑھا اخ بیرو کم یہ سے خطاب حارث ابن مسکین کو ہے سمجھے نا آپ کہیں گے حارث ابن مسکین ایک فرد ہے یا جماعت ہے وہ تو ایک فرد ہے نا تو اف بھی رقا کہنا چاہیے ارے جماعت تعظیم کے لیے بھی تو ہوتا ہے نا استاذ کی عظمت تو قاری نے پڑھا کہ حارث ابن مسکین کو مخاطب بنا کر اف بھی رکن میں تمہیں بتلاتا ہوں کیا ابن واہ بن کالا ابن واہ بن جس طرح میں اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہوں اسی طرح پڑھو گے تب صاف ہوگی عبادت سمجھے <خخ> روانی سے پڑھو گے سب گڑبڑا جائے گا کیا <خخ> بتلاتا ہوں یہ ابن واہ بن کالا حدنی مالک ابن واحد نے کہا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا ابن شہاد جوہری کہوانے حوالے سے انا خیبر کان آباز ہوا انوطن و باز ہوا سلح کی خیبر کا کچھ حصہ تو کارن پتا ہوا لڑائی بھڑائی کے ذریعے اور کچھ حصہ سلح کے طور پر پتا ہوا لیکن یہاں سلح سے سلحے سلاحی مراد نہیں ہے جب کچھ حصے کے لیے لڑائی بھیڑائی ہوئی سمجھے لیں تو باقی وہ مجبور ہوئے کہ باقی حصے کو چھوڑ کر چلے جائیں کوئی فائدہ نہیں چھوڑنا ہی پڑے گا تو اس کو سلا کہتے ول کوتبتوں اکثر وا انتا اور کتحبہ نامی زمین کا بیشتر حصہ کارن پتا ہوا ہے وفیہ فیحا سل اور کچھ حصے پر سلا ہوئی کل تو لما یہ ابن واحب کہتے ہیں کہ میں نے مالک سے پوچھا ومل کت یہ قتائبہ کیا ہے ومل کتو یہ جو نام لے رہے ہو کہ ولکت بتو اکثر ہوا تو یہ قتائبہ ہے کیا تو مالک نے کہا کہ کسی عورت کا نام نہیں ہے بلکہ ارض و خیبر یہ خیبر کی ایک زمین کا نام ہے اور وہ بہت ہی قیمتی زمین تھی کاہے وہنا الفا ازن اس میں چالیس ہزار کھجور کے درخت تھے اس میں کس میں کوتحبہ نامی زمین میں چالیس ہزار کھجور کے درخت سے تو قیمتی ہوئی نہیں ہوئی بس